آیت نمبر ستاون ہے اور یہ آیت قرآن پاک کی فضیلت میں قرآن پاک کے مقاصد میں قرآن پاک کی اللہ ج ش کی بہت بڑی نعمت ہونے میں اور مسلمانوں کے دلوں میں قرآن پاک کی قدر و قیمت پیدا کرنے میں شاید قرآن کے تعارف پر مشتمل سب سے بڑی آیت اگر اس آیت کو آج ہم سمجھ لیں اور آدھے گھنٹے کا وقت کسی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تو شاید ہمیں اس کی برکت سے اللہ جلّہ شاہ قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے اور اللہ جل شاہ اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دیں جو قرآن پاک کی صورت میں اللہ جلّہ شاہ رن نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور حقیقت یہ ہے اللہ جل شاہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے کہ ہم نے اس نعمت کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی بالکل بھی نہیں کی ہم نے ہم اس کو جتنا پڑھنا چاہیے تھا اتنا پڑھ نہیں سکے جتنا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے تھا اتنا ہم سمجھ نہیں سکے جیسے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تھا ویسے پڑھ نہیں سکے اور جیسے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا ویسا عمل ہم نہیں کر سکے تو ناقدری اور کس کو کہتے ہیں تو ناقدری کے سینگ تو نہیں ہوتے اسی کو ناقدری کہتے ہیں کہ جو چیز جن مقاصد کے لیے اللہ جل شاہوں نے دی ہے وہ چیز ان مقاصد میں استعمال نہ ہو اس میں کام نہ آئے تو یہ جو آیت آج آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اللہ جلشان نے پوری انسانیت کو خطاب کیا یا یوحاس وہ نہ آپ نے دیکھا ہے قرآن پاک میں خطاب یائی الدین آمن سے بھی ہوتا ہے جس میں اللہ جل شان ہو اہل ایمان کو خطاب فرماتے یہاں پوری انسانیت کو خطاب فرمایا کہ ناس قد من ربکم چار صفات قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کی گئی ہیں ایک کہا گیا ہے کہ یہ مئو ہے مئو اس کے بعد کہا گیا ہے کہ شفا الماف صدور ہے اس کے بعد کہا گیا کہ ہدا ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ رحمت ہے ان چار چیزوں پر آج انشاءاللہ اس مختصر نشست میں گفتگو ہوگی کہ اللہ جان کا یہ فرمان کہ یہ موعزت ہے اس سے کیا مراد ہے اور پھر شفا فی صدور سے کیا مطلب ہے اور ہدا کا کیا مطلب ہے اور رحمت کا کیا مطلب ہے اس آیت کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں قرآن کی شکل میں تم پر انعام ہوا ہے کل بے فبل اللہ و یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے فبی دالی یہ وہ چیز ہے جس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے یعنی اگر تمہاری دنیا میں خوشی کا اور دنیا میں تمہاری فرحت کا اور تمہاری شادابی کا کوئی سبب ہو سکتا ہے تمام تر نعمتوں میں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو کہا قرآن ایسی چیز ہے جس پر تم لوگ خوش ہو اور جتنے بھی خوش ہو تو وہ گویا کہ درست خوشی ہے تمہاری اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمارے ایک مسئلے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ قرآن سے انسان استفادہ کیوں نہیں کر پاتا اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ کیا بات ہے جو انسان کو قرآن کی طرف توجہ دینے سے قرآن کو وقت دینے سے قرآن کے ساتھ دل لگانے سے قرآن پاک کے ساتھ اپنے قلبی اور روحانی رشتہ قائم کرنے سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہوا یجمعون کہ یہ قرآن ان چیزوں سے ہزار درجے بہتر ہے جس کو جمع کرنے کے چکر میں تم سارا دن لگے ہوئے ہو وجہ بیان فرما دی کہ تمہیں قرآن سے دور کرنے والی چیز وہ امور دنیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے کی خواہش ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ اس پر تو انسان کی بس نہیں ہوتی کسی کا پاک کسی کو اللہ تعالیٰ ایک چیز دے دیں کسی کو ایک گھر دے دیں اس کی فکر دوسرے کی ہوتی ہے کسی کو ایک گاڑی دے دیں اس کو دو چ... دوسرے کی فکر جو اس کو دو دے دیں اس کو تیسرے کی فکر کسی کو ایک پلاٹ دے دیں اس کو دوسرے کی تیسرے کی چوتھے کی کسی کو ایک دکان دے دیں وہ دوسرے تیسرے اور چوتھے کی کسی کے پاس اتنا کام ہے کہ اس نے پچاس ملازم رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس فکر میں ہے کہ میں اپنے کام کو اتنا بڑھا کر سو ملازموں تک کیسے پہنچاؤں گا کسی کے پاس اتنا کام ہے کہ وہ دس لاکھ روپے کماتا ہے مہینے کے تو وہ اس فکر کے اندر ہے کہ میں ایک کروڑ کیسے کماؤں گا اسی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ خیر کہتے ہیں عربی میں بہت زیادہ بہتر اس میں تفضیل کا سیکھا ہے, ہے بہت ہی زیادہ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے یہ تم جن چیزوں کو جمع کرنے کے پیچھے صبح سے لے کے شام تک لگے ہوئے ہو یہ اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے دل کو لگاؤ کیسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بعض جن کی ساری عمر قرآن پاک کی خدمت میں گزر جاتی ہے آج آپ کو پاکستان میں جتنے حافظ نظر آتے ہیں تقریباً جتنے لوگ آج قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور جتنے نمازوں کی ت... یہ جو رمضان کی تراویوں میں آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ایک قاری صاحب تھے ملتان میں قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا آج بنا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں حافظ بل واسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد تھے ساری زندگی مسجد کی درسگاہ کے اندر گزارتی ساری زندگی فجر کی نماز سے پہلے بیٹھتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد تک قرآن کی درسگاہ میں بیٹھے رہتے تھے عجیب معمول تھا قاری قاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا کہ عمرے پر جاتے تھے تو یا کبھی حج پر تو اتنا درسگاہ کے ساتھ شغف کا یہ عالم تھا کہ درس گھر سے اپنے وقت پر مثلا آج اگر انہوں نے عمرے پر جانا ہے اور ان کی فلائٹ ہے دوپہر کو دو بجے تو فجر سے پہلے اپنے وقت پر درسگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی تیاری کر کے آتے تھے اپنا سامان ساتھ لے کر آتے تھے گھر سے جو صبح آنے کا معمول تھا تحجد ادھر آ کے پڑھتے تھے اپنی مسجد اور مدرسے میں آ کے پڑھتے تھے اور پھر 12 بجے تک 11 بجے تک درسگاہ میں تھے درسگاہ سے ہی ایئرپورٹ جاتے تھے اور پھر عمرہ کر کے جب واپس آتے تھے تو اگر وہ رات نہیں ہے دن ہے تو کبھی عمرے اور حج سے واپس سیدھے گھر نہیں گئے بلکہ ایئرپورٹ سے سیدھے درسگاہ میں آ کر بچوں کا قرآن سنتے تھے اپنے وقت پر پھر گھر جایا کرتے تھے جو گھر جانے کا وقت اتنا اللہ جب الشاہوں نے قرآن پاک کے ساتھ جن کے دل کو لگایا ہے یہ تو حفظ کے ساتھ اس کا نتیجہ تھا کہ آج پورے پاکستان میں یعنی ان کے صرف ایک شاگرد ہیں ہمارے بڑے بزرگ ہیں فیصلہ آباد کے اندر آم، قاری یاسین صاحب ان کے داماد بھی ہیں ان کے ہاں اس وقت بھی یعنی ان کے ہاں گزشتہ پچاس سال سے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے صرف ایک شاگرد کے مدرسے میں کوئی دس ہزار بچہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہے ایک شاگرد اور انہوں نے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں شاگرد تیار کی اس آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حساب ہوتا ہوگا ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ بھی نصیب فرمایا صبح سے لے کے شام تک اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں پھر اتنے لوگ پھر, پھر پاکستان میں نہیں ابھی مانے قاری ساتھ دان برکات ہو ملائیشیا گئے, گئے تھے تو ملائیشیا میں ان کے شاگردوں نے خدا جانے کتنے درجنوں اور سینکڑوں مدرسے قائم کیے حفظ قرآن کے تو ایک فرد کی محنت کے اگر یہ نتائج ہو سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس امت نے قرآن کے ساتھ کیسے غیر معمولی شغف کو اختیار کیا چودہ سو سالوں میں یہ تو حفظ کے ساتھ ہے کسی کا تفسیر کے ساتھ ہے کسی کا کراعت کے ساتھ ہے کسی کا اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں کا اس کی کتابت کے ساتھ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر قرآن پاک لکھا ہے اور بے شمار نسخے تیار کیے ہیں اور اس زمانے میں یہ اتنا ہر ایک بندہ یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں جن لوگ خط کا ایک وہ تھا زمانہ تھا اور لوگ لکھا کرتے تھے بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل جائے وہیں تشریف رکھے تو ادھر ہی بیٹھا کریں سب لوگ آپ لوگوں کے دیر سے اندر آنے سے سب تنگ ہوتے ہیں لوگ اس سے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھا کریں بار بھی آواز آتی ہے اور اگر اندر آنا ہو تو بر وقت آیا کریں جو لوگ اندر بیٹھتے ہیں سوا بارہ ساڑھے بارہ بجے تشریف لاتے ہیں تو اس پر یہ لکھنے کا معمول تھا لوگ لکھتے ہیں ہمارے ہاں مسلمان بادشاہوں نے قرآن پاک لکھے ہیں اورنگ زیب عالمگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن پاک آج بھی ہمارے بہت سارے میوزیم سے موجود ہیں یہ خطاطی اور خوشخطی ہر پڑھے لکھے بندے کا کام ہوا کرتا تھا تو بہت سے لوگ اس بات ہی کوشش کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں ایک نئے قرآن پاک ضرور لکھیں تو قرآن سے تعلق کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں کئی ڈائمنشنز ہیں اس کی کئی اطراف کئی اطراف ہیں اس کے اللہ جب شانو نے کیا فرمایا آیت کے اندر کہ اے, اے انسانیت یا یاس اے پوری انسانیت قد جات کم مور تم مر رب کہ تمہارے پاس آئی ہے ایک مئو عزت مر رب تمہارے رب کی طرف سے دیکھیں آئی نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے اور آئی جبرائیل امین کے واسطے سے ہے وہ لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لا کے رکھا اس کو لیکن اللہ پاک نے کتنا واضح فرمایا کہ مر ربکم آج کی مغربی دنیا اور آج کی غیر اسلامی دنیا اس کو مر رب نہیں مانتی وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے نوزوب باللہ آپ نے خود لکھی ہے یا لکھوائی ہے یا لوگوں کو لکھوائی ہے لیکن اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ مر رب کم تمہارے رب کی جانب سے مئ ہے مئ کا لفظ ایک لفظ آپ نے اسے ملتا جلتا سنا ہوگا اس کو واضح کہتے ہیں یہ اس نصیحت کو کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو انسان کے دل پر جا کر اثر کرے میری نصیحت نہیں بلکہ وہ نصیحت جو انسان پر مؤثر ہو ان کے قلوب پر اس کا اثر پڑے تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک صرف روکھے سوکھے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ بس ایک دم ہے کسی نے ڈال دیا پتہ بھی نہیں کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا نہیں ایک ایسی نصیحت ہے جو اگر پڑھی جائے سلیقے سے پڑھی جائے اور سننے والا تنب اور شوق کے ساتھ اس کو سنے تو مئو ہے یعنی یہ دل کے دل پہ جا کر اس کا اثر براہ راست ہوتا ہے پہلی بات یہ فرمائی کہ قرآن میں یہ تاثیر ہے دوسری فرمائی وہ شفا الماف صدور صدور جمع ہے صدر کی اور صدر کہتے ہیں قلب کو دل کو اور شفا کہتے ہیں شفا کو اردو بھی اس کو شفا کہتے ہیں کہ یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اور دلوں کے اندر جو روگ ہیں اور دلوں کی جو سختی ہے اور دلوں کی جو سیاہی ہے اور دلوں کا جو اندھا پن ہے اور دلوں کی جو بے رولقی ہے یہ قرآن پاک اس کے لیے شفا ہے یہ اس انسان کو شفا عطا فرماتی دیکھے دنیا میں جتنے بھی طبیب ہیں وہ جو شفا کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی شفا کے دعوے کو تب تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب وہ دکھائیں کہ یہ یہ مریض شفایاب ہوئے اور لوگ کرتے ہیں ایسے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مریضوں کی اب تو چونکہ میڈیسن کا شعبہ بہت کمرشلائز ہو گیا تو اپنے مریضوں کی تو اب وہ لوگوں نے تصویریں بوڈوں پر بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی ہم سے شفا پا کر گیا یہ بندہ پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا اور اب یہ ہو گیا اور اب وہ ہو گیا تو یہ دعویٰ اس وقت مانا جاتا ہے جب کوئی دلیل میں دکھائے کہ اس کو شفا ہوئی ہے تو اللہ جان نے کہا کہ قرآن شفا المافِ صدور ہے یہ دلوں کے روگ اور بیماریوں کو شفا دیتا ہے اور باقی آپ بتائیں کہ عرب کے جن صحرا نشینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے قرآن سنا ان سے زیادہ شفا قرآن سے کس نے پائی یہ عمر فاروق اور یہ بکر اور یہ عمر اور, عمر اور عثمان اور علی یہ حمزہ اور طلحہ یہ سارے یہ قرآن کی شفایات ٹیم ہیں ساری کی ساری یہ ساری وہ جماعت مبارک گروہ ہے جس نے قرآن سے شفا پائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان، زمان مبارک سے سنا اور اس نے ان کے ہر مسئلے کا حل کر دیا دیکھیں سب سے بڑی بیماری جو ان کرنے اول کے مسلمانوں کے دلوں کو لگی ہوئی تھی وہ شرک کی بیماری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے معاشرے میں شرک تھا لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے قرآن نے آ کر شرک شرک کی بیماری کو دور کیا توہم تو پرستی تھی قرآن نے اس کو دور کیا عقیدے کا فساد تھا قرآن نے اس کو دور کیا جس قسم کے بھی ان کے روحانی قلبی باطنی مسائل تھے قرآن پاک نے حل کر کے دکھائے اور اتنی بڑی ایک جس کو کہنا چاہیے ٹرانسفارمیشن ایک تبدیلی کہ یہ لوگ دیکھیں پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو گئے یہ جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے تبدیلی دی جو پیدا کی اس میں جو, اس میں جو چیز استعمال ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پڑھتے تھے اور جس کو سناتے تھے اور جس طرح کہ ہر ڈاکٹر کے پاس طبیب تو آپ تھے لیکن ہر ڈاکٹر کے پاس کوئی نسخہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ علاج کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کا نسخہ تھا اور قرآن کے ذریعے سے آپ آئے ہر موقع پر لوگ آئے آپ کے پاس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کیا پیغام ہے آپ کے پاس آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کیا پیغام ہے آپ کے پاس آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے تھے بیٹھو اور سنو اور قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے کیا انسانوں کو بھی یہی سنائی ہیں جنوں کو بھی یہی سنائیں نفر من الجن قرآن شریف قلو ہے نفر من الجن کہ جنوں کی جماعت آئی اس نے بھی آپ سے قرآن پاک ہی سنا وہ جو مسلمان ہوئی وہ بھی قرآن پاک سن کر ہی مسلمان ہوئی تو کہا کہ یہ شفاء اللمافِ صدور ہے دوسری بات یہ چار او ہیں ہے جو اس کے اندر آیت میں بیان کیے گئے تیسرا وقت کہا گیا وَهُدَى اور یہ ہدایت ہدایت کا مطلب کیا ہے رستے کا صاف ہو جانا ہدایت کہتے ہیں عربی میں عام طور پر رستے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کو رستہ آتا ہو پتا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی اس کو درست رستہ معلوم ہے ہدایت کے بالمقابل جو چیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ غلالت استعمال ہوتی ہے یعنی جس کو ہدایت ہو اس کو ہادی بھی کہتے ہیں مہدی بھی کہتے ہیں اور جس کو ہدایت نہ ہو اس کو بال کہتے ہیں بلالا یعنی گم راہ جس سے راہ کھو جائے جس کو رستہ معلوم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے یعنی رستہ تمہیں بتائے گا کس چیز کا رستہ اللہ چ اللہ کی رضا جوئی کا رستہ کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں یہ قرآن بتائے گا اللہ پاک کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں یہ قرآن بتائے گا اللہ تعالیٰ کیسی زندگی چاہتے ہیں قرآن بتائے گا اللہ تعالیٰ کیسی زندگی سے انسان کی انسان کی کیسی زندگی کو ناپسند فرماتے ہیں یہ قرآن پاک بتائے گا اس کو کہتے ہیں ہدا اللہ نے کہا بھی یہ ہدایت تمہارے لیے ایک رستہ ہے ایک واضح طور پر بتانے والی چیز ہے اور پھر کہا کہ وہ رحمت المنی اور جو آدمی اب دیکھیے اوپر خطاب یا ایوہ ناس کو تھا آیت شروع یا ناس سے ہو رہی ہے ختم مکمن کے اوپر ہو رہی ہے کہ جو بندہ اس قرآن پاک سے یہ فیض لیتا ہوا آخر تک پہنچے گا تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے اوپر ذریعہ بن جائے گا کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر اترے گی رحمت اور رحم ایک معنی کے اندر ہے یعنی اللہ پاک کا رحم ہوگا اس کے اوپر اور اللہ جل شاہو کے فضل کا اور اس کے رحم کا اور اس کی رحمتوں کا وہ شخص باعث بنے گا وہ شخص مورد بنے گا اس پہ اتریں گی وہ چیزیں اور قرآن اس کا باعث بنے گا یہ چار اوصاف ہیں جو اس آیت میں اللہ جل نے بیان فرمایا اور پھر اگلی آیت جو میں نے ساتھ جوڑی کہ قل بفضل اللہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ جو اتنا بڑا انعام تمہارے اوپر ہوا ہے بفضل اللہ اللہ پاک کے فضل سے ہوا وہ ہی اور اس کی رحمت کی وجہ سے بعض مفسرین نے یہاں یہ نقطہ نکالا ہے کہ برحمتی میں با سبب سببیہ ہے اس کی رحمت کے سبب ہوا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ رحمت سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی رحمت کے سبب ہوا ہے تو کہا کہ یہاں رحمت سے مراد رحمت للعالمین ہے کہ اللہ پاک نے یہ قرآن جو تمہیں عطا کیا ہے کس کے واسطے سے رحمت للعالمین کے واسطے سے ان کی سبب سے یہ قرآن اللہ شاہ رخ نے تمہیں دیا ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے تو اللہ کی رحمت کا ایک سبب قرآن کی صورت میں اس نے انہوں نے تم کو عطا کیا ہے اور پھر کہا کہ فبیزہ علی کا فلی فرح عربی میں کہتے ہیں خوشی کو اسی سے لب سے فرحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فرح کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کا پورے مسرت امبساط خوشی کی ایک کیفیت کا ہونا تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ خوش ہو اس نعمت کے ملنے پر تم خوش ہو اور خوش ہونے کی چیز یہ ہے اور پھر کہا کہ ہوا خیر ممّا اور یہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جن چیزوں کو جمع کرنے کے اندر تم لگے ہوئے۔ صبح سے لے کے شام تک جس فکر میں لگے ہوئے ہو جن چیزوں کو جمع کرنے کے لگے ہوئے ہو کہا کہ یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے وہ بھی ہوتی تو اگر اللہ دنیا بھی انسان کے پاس صحیح طریقے سے آئے حلال طریقے سے آئے تو وہ بھی نعمت ہے لیکن یہ ان نعمتوں سے ہزار درجے بہتر نعمت ہے یہ جو آیت قرآن پاک کے جس مقام کو بیان کر رہی ہے قرآن پاک کی کی جو قدر و قیمت بیان کر رہی ہے اس کی جو اہمیت بیان کر رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم سے اجتماعی طور پر پوری امت سے ہم سے قرآن چھوٹ کی اس کا رواج نہیں رہا ہمارے یہاں ہم حتیٰ کہ ہمارے مذہبی حلقوں میں بھی اس کا رواج نہیں رہا ہمارے خطباء، ہمارے باعزین مقررین ان کو آپ سنیں تو دیگر داستانیں اور کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں بیان کرنے والی قرآن نہیں بیانت قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے کہ بیان بھی اسی پر ہو رہا ہو اور عوام میں بھی اس کا ایک ایک شعور ہو اس سے لطف لینے کا ایک مزاج ہو یہ بدقسمتی سے خاص طور پر اجمی معاشروں میں ہمارے جو اجبی معاشرے ہیں عرب دنیا میں آج بھی اس کا ایک رواج ہے آپ کا اگر واسطہ رہا ہو عرب نوجوانوں کو بھی آپ آج بھی دیکھیں اکثر کی جیبوں کے اندر آپ کو قرآن پاک کے مصاحف نظر آتے ہیں جہاں ان کو وقت ملتا ہے چھوٹے چھوٹے قرآن جیبوں میں ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے ساتھ دیکھا ہمارے ساتھ بعض عرب نوجوان پڑھتے تھے ان کے پاس چھوٹے پارے پاروں کی شکل میں بھی قرآن پاک ان کے پاس موجود ہوتے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو وزو کر کے دو تین سپارے اپنے سامنے والی جیب میں رکھ دیے اور جہاں پر بھی موقع ملا اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیا جہاں موقع ملا اس میں سے دوسرے کی شروع, شروع کر دی یہ قرآن سے ایک شغف کی چیز ہے پھر اس کے معنی کو سمجھنا اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کا لطف اٹھانا یہ چیز بھی اسی وقت آتی ہے جب انسان میں کچھ نہ کچھ اس کا فہم موجود ہو کوئی نہ کوئی وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ آیت کس چیز کی یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کیا کیونکہ اس سے زیادہ مؤثر چیز کوئی اور نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو دنیا میں لوگوں کے پاس مختلف قسم کے کمالات تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ یونان کی جو حکمت ہے وہ بھی اپنے عروج کو پہنچی گئی تھی جس کو حکمت یونانی کیا تھے اور اپنے اپنے اعتبار سے مختلف چیزیں تھیں جو جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا یعنی جو عربوں کا معاشرہ تھا عرب دنیا جو تھی ان کے ہاں جو کمال تھا سب سے زیادہ جس میں ان کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی وہ زبان و بیان تھی ان کی سپیشلائزیشن اس کے اندر تھی ایک تو زبان خود بڑی فصیح و بلیغ تھی زبان میں بہت زیادہ شیرینی ہے بڑی اس میں اثر آفرینی ہے بڑے اس میں الفاظ ہیں اتنے زیادہ الفاظ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہیں سب سے بڑی ویکیبلری ہے دنیا کی جو اس زبان میں کہ ایک ایک چیز کے پانچ پانچ سو نام ہے ایک ایک چیز کے ہزار ہزار نام ہیں بارہ بارہ نام ہیں اب تلوار کے عربی زبان میں بارہ نام ہیں دنیا کی اردو میں واقع ہے تلوار تو دوسرا نام آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ کہیں شمشیر تو تو فارسی کا لفظ ہے اب اردو میں آپ کے پاس اس کے لیے ایک لفظ ہے تلوار جس کو آپ کہتے ہیں عربوں کے پاس عربی کے پاس اس کے لیے بارہ الفاظ ہیں جسے پکار سکتے شیر کا لفظ آپ کے پاس ایک ہے اردو میں شعر اس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے عربی میں شعر کے لیے کم سے کم 500 سے زائد الفاظ ہیں اور یہ نہیں کہ یہ استعمال نہیں ہوتے استعمال بھی ہوتے ہیں میں نے کو بتایا تھا ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا موسا خان صاحب تھے تو ڈیرا اسماعیل خان کے لیکن عمر ساری جامع شفیہ لاہور میں پڑھایا مولانا موسا خان صاحب روحانی البازی کچھ حصہ پہلے فوت ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور ہم نے دیکھا ان کے بارے سامنے کے تھے اور ان کے استاد تھے یا کوڑا خٹک والے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو والد تھے مولانا سمی صاحب شہید کے ان کا بھی انتقال انیس سو میں ہوا غالباً تو یہ ان کے استاد تھے اور بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے عالم تھے تو جب ان کا انتقال ہوا 1988 میں مولا عبدالحق صاحب وڑا خٹک والوں کا تو ان کی استاد کی جس طرح شان میں قصید طلبہ کہتے ہیں تو ان کے اوپر ایک قصیدہ کہا مولانا موسا خان صاحب روحانی نے اس میں شعر کے 288 ناموں سے اپنے استاد کو مخاطب کیا عربی کے اشارے سارے کے سارے ہر مصرے میں شعر کا ایک اور نام لیتے ہیں ہر مصرے میں اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے جو نام ہوتے سارے فنکشنل ہوتے ہیں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں زبان میں بولے جاتے ہیں ہر ہر مرحلے کے لیے نام الگ ہوتا ہے یعنی اگر اس میں شیر کے بچے کی پیدائش سے لے کر جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ ایک سال کا ہوتا ہے پھر تھوڑا مزید بڑا ہوتا ہے پھر مزید بڑا ہوتا ہے ہر ہر مرحلے کا نام ہو الگ نام ہوتا ہے اس کا ہم تو کہتے ہیں نا ایک شیر ہو گیا اور ایک شیر کا بچہ ہو گیا ان کا نہیں ہوگا شعر کا بچہ نہیں بول رہا اس کے مستقل نام ہو اور اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو اتنی وسیع زبان تھی اس وسیع ترین زبان میں آ, ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک ایک چیلنج کے ساتھ اتر رہا تھا کہ تمہاری ساری شاعری ایک طرف یعنی عربوں میں اس زمانے کے معاشرے میں جب اوکاس کے بازار میں یا کسی اور میلے میں جب شاعر شعر پڑھا کرتا تھا تو وہ شعر پڑھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا تھا دنیا کے بڑے بڑے شعراء سارے کے سارے اکٹھے ہوتے تھے اور جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک آدمی اپنا شعر پڑھتا تھا وہ بھی کونے قدروں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور اس کے شعر کو دیکھنے والے اور اس کو سننے والے اور اس پہ تنقید کرنے والے اور اس میں کوئی کمی کوتا نکالنے والے سینکڑوں شعرا وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اسی پر بعض شاعر ایسے تھے کہ جب انہوں نے اپنا شعر پڑھا تو تنقید تو درکنار دیگر شعرا نے جو ان کے جو آئے انہوں نے ان کے کلام کو دیکھ کر سجدے کے اندر گر اس شاعر کے کلام کے سامنے کہ تم نے ایسا شعر پڑھا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا شعر ممکن نہیں تو آپ لوگ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے کریں جمعے کے اندر ایک بات, جمعے کو میں نے پچھلے جمعے, پھلانگ پھلانگ جمعے میں نے حضور نے فرمایا جمعے میں جو کندھا پلانگ کر آئے گا اس کو قیامت کے دن جہنم کا پُن بنایا جائے گا اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے جہنم میں پھینکا جائے گا جیسے یہ لوگ کندھوں پر سے چل کر کیا ضرورت ہے ہمیں دس صفحے پھلان کر آنے کی جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائے اور اگر بہت آگے آنے کا جس کو شوق ہو تو بر وقت آئے وہ پہلے لوگ آدھا پونا گھنٹہ پہلے آتے ہیں تو پہلے آ کر بیٹھے آخری وقت میں آ کر صفوں پر صفحے پھلان کر آنا بڑی بدہذیبی ہے اسے منع کیا پیشے جو میں بھی آپ لوگوں کو سکوں پھر بھی وہی معمول میں دیکھ رہا ہوں مسلسل آ رہے ہیں مسلسل آ رہے ہیں یہ بنیادی تربیت ہے اسلامی اس کو ایک دفعہ پھر اس پر عمل کیا کریں باتوں جہاں جگہ ملے اسی صف میں تشریف رکھیں تو کہا کہ ان ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک بیان ہوتا تھا اور ادھر جب قرآن اتر رہا تھا اپنی اس تفصیل کے ساتھ تو ایک چیلنج کے ساتھ اتر رہا تھا کہ کیا تمہارے شعر اور کیا تمہارے قصیدے اور کیا تمہاری یہ زبان و بیان کی ساری مہارتیں اگر یہ قرآن سے زیادہ ہیں جو تم بیان کر رہے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو اور اس طرح کی کوئی چیز سامنے پیش کرو اور چودہ سو سال ہو گئے دنیا میں یہ قرآن کے قرآن ہونے کی بہت بڑی دلیل کہ ان چودہ سو سالوں میں بھی آج تک کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بیان کیا جا سکا اور لایا جا سکا جو کہا جائے کہ قرآن سے زیادہ فصیح ہے قرآن سے زیادہ بلی لیکن اس فصاحت کو اور اس بلاغت کو اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ اس کو وقت دیا جائے اور اس کو سمجھا زندگی میں کچھ اوقات ضرور انسان ایسے نکالے الحمد آج اس کا ایک ماحول اور اس کی فضا پیدا ہو رہی ہے ہم نے اپنی اس مسجد میں ایک سلسلہ شروع کیا پڑھانے کا ہم نے کہا کہ اپنے ویکینڈس کے اوپر لوگ آئیں اور قرآن پاک پڑھیں یہاں پر الحمدللہ للہ ساتذہ تو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس میں ذوق و شوق سے حصہ لیا بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں یعنی ہم نے جب کہا کہ تو کوئی سات سو سے زیادہ لوگ اس یہ جو ابھی اس کا نیا بیگ شروع ہوا البرحان کا لوگوں نے اپلائی کیا ہمارے پاس جگہ کم تھی یہاں پر لوگ پورے نہیں آ رہے تھے ہم نے تقریباً چار لوگوں کو اس میں سے داخلہ دیا اور پھر ہم نے جو اسی ہماری گلی کے آخر میں دوسری مسجد ہے مسجد بلال کے نام سے وہاں پر بھی سبق شروع کرائے یہاں پر بھی ہوتے ہیں درمیان میں جو گھر ہے اسٹریٹ نمبر 51 میں اس میں بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی اور صبح بھی ہوتے ہیں شام کو بھی ہوتے ہیں دو شفٹوں میں ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس کی ایک فضا اور ماحول بن رہی ہے بن رہا ہے اس بات کا کہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے اور پھر جو ہم نے شروع کیا تو بڑا مطالبہ گزشتہ دو سالوں سے جو سب سے زیادہ مطالبہ آیا اس دوران وہ یہ آیا کہ خواتین کا بھی شروع کریں خواتین میں اس کا بڑا جذبہ ہے تو الحمدللہ اب ہم نے خواتین کے کورس کا اعلان کیا ہے لیکن اس میں ظاہر بات ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے اسی خواتین کی گنجائش جو جگہ ہے جو وینیو ہے اور جب ہم نے جب ہم نے اعلان کیا کہ درخواستیں لی جائیں گی خواتین کورس کے لیے اور دس بارہ دن دیے جاتے ہیں لوگوں کو تو پہلے چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ تعداد کراس کر گئی جتنی جتنی گنجائش اس سے کہیں زیادہ اور ابھی دس بارہ دن باقی ہیں تو جگہ ہے اسی لوگوں کی اور درخواستیں میرا اندازہ ہے کیونکہ سات آٹھ سو خواتین کی آئیں گی تو انشاءاللہ لیکن اس سے ایک اس لوگوں کے اس جوق در شوق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں الحمدللہ یہ احساس ضرور ہوا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ایک بہت بڑی کمی ہے تو وہ قرآن پاک کی کمی ہے قرآن سے ہمارے تعلق کی کمی اور ہم نے اللہ تعالیٰ شاہ رن نے کیا کتنی چیزوں سے ہم کو نوازا ہے قرآن کو جو وقت ہمیں تینوں چیزوں کی اس کی دیکھیں پہلی چیز جو قرآن پاک کا وقت ہمیں چاہیے تھا جو کم سے کم دیکھیں ہمیں نہیں مل سکا تو اپنے بچوں کے بارے میں اس کی فکر ضرور کریں اور وہ ہے قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے پڑھنے کے تبار سے اس کے اندر حروف ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں استعمال ہوتے مثلا آپ اپنی عام زبان میں دیکھیں ہمارے پنجابی کا اردو کا فارسی کا عربی کا رسم الخط ایک ہی ہے ایک ہی طرح سے لکھی جاتی ہے لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو ہم اپنی مقامی زبان میں تلفظ نہیں کرتے مثلا آپ لوگ پنجابی میں اور اردو بولنے والے بیشتر لوگ وہ نہ زبان تو کرتے تلفظ لیکن عام لوگ نہیں کرتے ہم ہا نہیں بولتے ہم قاف نہیں بولتے ہم صاد نہیں بولتے ہم باد نہیں بولتے وا نہیں بولتے یہ حروف ہمارے ہاں تلفظ نہیں ہوتے ان سب کے لیے ایک ہی ساؤنڈ ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے جیسے انگلش میں ہوتی ہے اب ذال کے لیے زا کے لیے وا کے لیے باد کے لیے ان سب کے لیے انگلش میں ایک ہی ایک ہی لفظ ہے زیڈ کے نام سے اور اردو کے اندر بھی ان سارے زا کہتے ہیں عربی ایسی نہیں ہے اس سے مطلب بدل جاتا ہے یہ قریب قریب بظاہر ساؤنڈز ملتی جلتی ہیں لیکن اگر ان انفنیٹکس کا خیال نہ رکھا جائے تو مطلب بدل جاتا ہے تو پہلی چیز ہے اس کو درست پڑھنا یہ اگر ہمیں نہ آئے تو گویا ہے کہ ہم نے ساری عمر قرآن کے نام سے جو کچھ پڑھتے رہے وہ مانیے اعتبار سے غلط ہوتا ہم پڑھتے کچھ رہے مطلب کچھ اور بنتا رہا پڑھتے کچھ رہے مطلب کچھ اور بنتا رہا ایک عمر ایسی آ جاتی ہے کہ اس میں آ کر اس کو ٹھیک کرنا مشکل بہت ہو جاتا ہے اس لیے ایک چیز کی نصیحت میں آپ کو کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمروں میں صحیح قرآن پڑھنا سکھائیں اور اس پر ان کی توجہ دیں اچھے سے اچھے استاد کا بندوبست کریں اور جس طرح آپ ان کے سکولوں کی فیسیں دیتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ پندرہ پندرہ ہزار روپے اور بیس بیس ہزار روپے اور قرآن کے استاد کے لیے اس خرچے پر اس کو یہ پھر میں خرچہ لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ, کہ بہت زیادہ کوئی ہم نے اس کے اس کے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو قرآن چھوٹی عمر میں پڑھائیں چھوٹی عمر میں بندے کا حلق تھوڑا نازک ہوتا ہے رگیں تو جلدی یہ پروف ادا ہو جاتے ہیں بڑی عمر میں جا کر بڑا مشکل پیش آتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں بڑی عمر کے تعلمی بے لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں کئی کئی دن کئی کئی ہفتے وہ ہر فی ٹھیک ہو کر نہیں دیتا جس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ حرف ایک بچے کو کہیں وہ ایک گھنٹے میں ٹھیک کر لے گا وہ بڑی عمر میں جا کر نہیں ہوتا تو ایک تو درست پڑھنے کی ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے دوسری چیز پڑھنے کا جب آ جائے تو دوسری چیز اس کا مطلب سمجھنا چاہیے اور سب سے زیادہ آسان ہے ہماری زبان کے اندر ابر اگر آپ کبھی گنے سینکڑوں الفاظ عربی کے ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں سینکڑوں الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے اردو بولنے والوں کے لیے اردو کو سمجھنے والوں کے لیے فارسی سمجھنے والوں کے لیے سب سے زیادہ قرآن آسان ہے بنسبت فرانسیسی والوں کے لیے بنسبت انگریزی والوں کے لیے بنسبت لاتینی والوں کے لیے دنیا میں اور جو سینکڑوں ہزاروں زبانیں خود پاکستان کے اندر جو علاقائی زبانیں بعض بہت ساری ان کی نسبت اس زبان کو پڑھنے والوں کے سب سے بڑی آسانی ہے کہ قرآن اس زبان میں ہے جس کے بہت سارے الفاظ خود ان کی اپنی زبان میں استعمال ہوتے اس لیے پھر ایک ماحول ہے الحمدللہ علماء ہیں مدارس ہیں پڑھانے والے ہیں جگہ جگہ کورسز ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ لوگ اس کے لیے اس کے لیے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر پیدا ہو اور طلب ہو ہمیں اس بات کی دوسرا یہ کہ ہم اس اس پر آخر میں امام رازی نے ایک عجیب بات کی اس پر بات ختم کرتا ہوں وقت پورا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو چار قرآن کے جو چار آآ... یہ اس میں اوصاف بیان ہوئے یاقجات کو مئ قد المر رب کم و شفاء المافِ صدور و ہداؤں و رحمۃ منی ان کا یہ چار مراحل ہیں انسان کی زندگی کے پہلی چیز اللہ نے کہا مئ عزت المرب ان کا مؤعزت کہتے ہیں اس نصیحت کو جو دل پر لگے جا کر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے قرآن کے فضائل بیان ہو یا قرآن کی آیت اس کے سامنے ہو اس کے دل کو جا کر لگے اور اس کے اندر یہ احساس اس کے ساتھ پیدا ہو کہ یہ کلام مجھے سیکھنا چاہیے یہ مجھے اس اللہ جانو کی اس بات کو جو اللہ کے احکامات ہیں یہ مجھے آنے چاہیے دوسری کا جب یہ مرحلہ اس کا ہو گیا تو شفاء اللاف صدور جب وہ جب وہ اس کو سیکھنا شروع کرے گا تو یہ شفا بن جائے گی اس کے دل کو امراض سے باطنی امراض سے اس کو پاک کرنا شروع کر دے گا جب اس کا دل پاک ہوگا ہونا شروع ہو گیا اب وہا ہدایت کا رستہ واضح ہو جائے گا اب اس کے سامنے شیطان کا رستہ اور رحمان کا رستہ اس کے سامنے غلط رستہ اور صحیح رستہ کرنے والی قرآن امیڈیٹ افیکٹ ہے ایک فوری اثر ہے جو قرآن پاک کا پیدا ہوگا کہ اس کو دو راہیں ایک دم واضح ہو جائیں گی اس کے سامنے یہ چلنے کی راہ ہے اور یہ نہ چلنے کی راہ ہے یہ وہ کام کرنے والے کام ہے اور یہ نہ کرنے والے کام ہیں یہ ہدا ہے کہ یہ فوراً اس کے اوپر آ جائے اور جیسے ہی وہ ہدا پر آئے گا تو کہا کہ یہ ہدا اس کی طرف جیسے ہی اس خدا کے رستے پر چلے گا وہ رحمت المین رحمت اللہ پاکی اس کے اوپر شروع ہو جائے گی اللہ کی رحمتوں کی باران اور بارش اس کے اوپر گویا کہ شروع ہو جائے گی رحمتوں کے اندر جل تھن ہو جائے گا سارا اور پورا کا پورا یہ जाएगा جائے گا اللہ پاک کی رحمتوں میں لیکن ترتیب یہ اس ترتیب سے ہوگا کہ پہلے سن کر دل پر لگے گی بات کہ یہ میرے وقت کا اور میری محنت کا اور میری طلب اور کوشش کا ایک میدان یہ بھی ہے اگر میں دس گھنٹے اپنی جاب کو دے سکتا ہوں بارہ گھنٹے اپنی دکان کو دے سکتا ہوں اور شادیوں غمیوں کو وقت دے سکتا ہوں رشتے داروں کو وقت دے سکتا ہوں تو قرآن کو نہیں دے سکتا حالانکہ اللہ تو جب یہ احساس یہ بعر انسان کے دل سے ٹکرائے گی اور اس کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوگا تو وہ سب سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا اور جس عمر کے مرحلے میں بھی تیار کرے گا اور اس کے بعد پھر جب یہ ہوگا تو میں نے اگلے مراحل بتایا کہ یہ شفا بنے گا اس کے لیے اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملے گی اور پھر یہ رحمت کا ذریعہ بنے گا اللہ جانو مجھے رابطہ کی توفیق نصیب فرمائے